وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوذ بالله استميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة فاشا کو مِنَ المحتین محترم سامعین بدرگاندین نوجوان ساتھی ہو یہ صورت الطعبہ کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خطب کا اصل موضوع ہے مساجد ان کی اہمیت ان کی ضرورت ان کی فضیلت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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مقرمہ کی تیرہ سالہ زندگی گدار کر کے جب مدینہ طیبہ آتے وقت آپ داخل ہو رہے تھے آپ قبہ تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ مسجد قبہ کی بنیاد رکھی اور مسجد قبہ کی تعمیر, کی تعمیر کی پھر چند دنوں کے بعد جب آپ مدین طیبہ میں داخل ہوئے تو پھر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اس کے بعد بھی مسلمانوں نے جہاں بھی قدم رکھا دنیا میں جہاں بھی اسلام لے کر کے پہنچے انہوں نے مساجد کا انتظام کیا نبی علیہ السلاط اسلام نے جو مسجدیں دونوں تعمیر کی مسجد قبا اور مسجد نبوی اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا فرمایا اے ہمارے نبی جس مسجد کی بنیاد تقوا اور اخلاص پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پر پہلے ہی دن سے قائم کی گئی ہے ان طرح مسجدوں کے اندر نماز پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر اور مناسب ہے رب العالمین نے فرمایا اور جو انسان طہارت اور پاکی صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے ہیں اسلام تقریباً چار سو سال اے تک اسلام آنے کے بعد اس دنیا میں چار سو سال تک مسلمانوں کے سارے اور ندامی اور ملکی ندام ملکی ندام مسجد کے اندر طے کیے جاتے تھے یہی مسلمانوں کے لیے شورا کی جگہ تھی مسلمان یہی بیٹھ کر کے اپنا ہر قسم کا مشورہ کرتے تھے صرف نماز ہی تک محدود نہیں تھی نماز ہے جمعہ ہے اعتکاف ہے تلاوت قرآن ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ مشورہ کی سب سے بڑی جگہ اور سب سے بہترین مقام مسلمانوں نے مسجدوں کو بنا رکھا تھا مسلمانوں کے یہاں مسجد کے باہر نہ کوئی یونیورسٹی ہوتی تھی اور نہ کوئی مدرسہ اور ادارہ رہا کرتا تھا یہی مسجدیں جو ہوا کرتی تھی انہیں مسجدوں کے اندر اس وقت کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے دینی ادارے اور نبی علیہ نام کے مسجد سے یا اداروں سے رضی اللہ و تعالیٰ ابو بہت سارے اکرام جتنے بھی علم ہیں. ان کے علم سیکھنے کا کوئی اور مدرسہ نہیں تم نبی ہوا کرتی تھی یا جس علاقے میں کوئی شہابی اور اور کا سے ہوتا میں کے کی روایے من جا فی مسجد دین سیکھتا ہے یا دین لوگوں کو سکھاتا ہے تو آپ نے جو مسلمان اپنے گھر سے نکل کر کے چند لمحے چند منٹ اور جب سے گھر سے نکلا اور جب تک مسجد میں بیٹھا رہا اور جب تک واپس نہ چلا جائے اللہ تعالی کیا مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ رکھا کرتا ہے صرف اس بنا پر کہ یہ مسجدیں جو ہیں جس طرح سے عبادت کے لیے ہیں ویسے ہی دین سیکھنے سکھانے اور مسلمانوں کے سارے اجتماعی اور سیاسی ندام کے مشورے کے لیے بھی استعمال ہوا کرتی تھیں چار سو سال کے بعد پھر مسلمانوں نے ضرورت محسوس کی تو کہیں مسجد کے باہر کوئی براندہ بنایا جاتا یا کسی مدرسے کی کوئی عمارت بنا کر کے وہاں تعلیم و تعلم کا یا زیادہ شاگرد و طلبہ ہو جاتے تھے تو کوئی درخت رہتا تھا اسی درخت کے سائے میں درخت کے نیچے بیٹھ کر کے درس و تدریس کا کام ہوتا اور وہی ان کا مدرسہ ہوا کرتا تھا ہمارے لئے دین کے کے ہر کام کے خاطر بڑی ضرورت رہتی تھی اسی لئے مسجدوں کو تعمیر کیا گیا اور مسجدیں بنائی گئی مسلمان دنیا میں جہاں بھی عرب اور ارجب میں قدم رکھے آج بھی وہ عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے مسجد کے نام پر تعمیر کی تھی اس کی وجہ یہ ہے کی مسجد اللہ مرکز ہے اور یہی مسلمانوں کے لیے جنہ جو اس زمین پر اللہ تعالی کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد سے چھوٹی مسجد ابھی اگر کسی نے بنایا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا کرتے ہیں اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے امام رحمت اللہ لے اپنی سنن میں اور وغیرہ نے اپنی اپنے, اپنے انڈے دینے کے لیے جو ایک چھوٹا سا گھوسلہ نہیں ہوتا بس ایک چھوٹا سا چھوٹا پرندہ جو اپنے ہاں آتا ہے وہ پرندہ اپنے انڈے کے لیے انڈا دینے کے لیے انڈے کی حفاظت کے لیے جو ایک معمولی سا چھوٹا بنا لیتا ہے اللہ اور اس کے اندر وہ بیٹھ جاتا ہے ایک چھوٹا سا چھوٹا پرندہ گھوسلہ بناتا ہے جس میں انڈا دینے کے بعد اس پر وہ بیٹھ سکے آپ نے ارشاد مبت بنا مسجد اللہ کمف ہساطن او من ہو اگر کسی مرد مومن نے اللہ کی ردا کے لیے اخلاص کے لیے اللہ تعالیٰ کا تخرب حاصل کرنے کے لیے وہ چھوٹا سا پرندہ جو اپنا گھوسلہ بناتا ہے یا گھوسلے سے چھوٹی بھی جس نے مسجد بنا دیا اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سے چھوٹی مسجد کے بد اس کے لیے جنت میں مہر تیار کر دیا کرتے ہیں میرے بھائی مسجد بنانے میں دلائی گئی کیونکہ مسجد بنانے بن جانے کے بعد مسلمانوں کے نماز کے لیے احتکاف کے لیے عبادت کے لیے تلاوت قرآن کے لیے درس حدیث کے لیے درس, حد درس قرآن درس حدیث کے لیے درس قرآن کے لیے بچوں کے تعلیم تعلم کے لیے اور بڑوں کے تعلیم کا ان تمام نے کام کا انتظام کر دیا اس مرد محبت نے جس نے دنیا میں کسی جگہ مسجد کو تعمیر کر دیا ایک دم سامان کے لیے نہیں ہزاروں مسلمانوں کے فائدے کے چیز بنا دیا کرتا ہے اسی لیے اللہ تعالی مسجد بنانے وانوں سے بہت ہی زیادہ خوش ہوا کرتے ہیں اور مسجد بن جانے کے بعد جو لوگ مسجد کو آباد کریں جو مسجد سے تعلق جوڑتے ہیں تھوڑا سا اللہ تعالی کہتا ان کا مقام بھی بڑا اونچا مرتبہ ہو جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک حبشیا کالی کلوٹی بوڑھی عورت حدیث کے اندر آتا ہے وہ کیا لے دی؟ کی دفنا دیا نبی علیہ ایک دن دیکھا دو دن کیا, تین دن کیا. لیکن عورت نہ آئی. نے لوگوں سے پوشا, وہ عورت جو مسجد میں جھاڑو لگا کے نظر آ پڑھ کر کے اس کو تم نے دفنا دیا ہم کو بارش کا موسم تھا سردی کڑا کے بڑھ رہی تھی رات کی تاریخی تھی ہم اس لیے ہم لوگوں نے بتاؤ چلو ہمیں دیکھا ہے اور تم لوگوں نے دعائیں کی اور سلام سے مبلوتن ظلمہ یہ سارے قبرستان کے اندر جتنی قبریں ہیں ساری قبریں جو ہے تاریخی سے خالی نہیں تھی ساری قبریں ادھیرے سے سارے ملتے تاریخی میں تھے لیکن میں نے اس عورت پر ایسی نماز جنادہ پڑھی اور ہم نے اس عورت کے حق میں ایسی دعائیں تعلق جوڑ لے اور جو اس سے اس سے اپنا رابطہ قائم کر لے وہ بڑا خیر و برکت کا انسان بن جایا کرتا ہے اسی لیے امام احمد بن ہم امام احمد بن ہمبل امام تبرانی محموللہ حضرت ابو دردار دی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں حضرت سلمان فارسی نے اصل میں علی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اے اے لوگو یاد رکھو ان للمساجد اوتادان والملائکۃ تجرساہم فین غابو فین غابو یفتقدو نہم و این مرضو عادوہم و ان کانو فی حاجه اعانوهم او كما تعالى رحسنام ہاں نے فرمایا اے مسلمانوں یاد رکھو یہ مسجد تمہیں نظر آ رہی ہے اس مسجد کے اندر کچھ ستون ہوا کرتے ہیں اور ستون لوہے کے نہیں اسٹیل کے نہیں تابوخ اور سیمنٹ کے ایسے ایسے بنائے ہوئے ستون نہیں ان لہاد المساجد اوتادا ان مسجدوں کے لئے کچھ ستون ہوا کرتے ہیں ستون کیا ہے اللہ تعالی کے نمازی بندے مسجد کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں یا ایک جگہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو نبی مساجد کا ستون قرار دیا ہے پھر آپ آگے اگر کوئی ایک ستون یعنی وہ مسلمان جو برابر مسجد کو آباد رکھتے ہیں ان میں سے کوئی ایک مسلمان اگر غائب اگر غائب ہو جائے تو ہوتا کیا ہے ملا جا جو لوگ برابر مسجد میں آ کر کے مسجد آ بیٹھتے ہیں مسجد کو اپنی اللہ کے بادہ اللہ تعالیٰ کے اور اسکار سے جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں وہ بداہر اکیلا کھڑا نظر آتا ہے یا تمہیں نظر آتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں دو مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے فرمایا یاد رکھو آر فرمایاد وہ بظاہر تمہیں دیکھنے میں ترہ دظر آ رہا ہے بظاہر دو انسانوں کے بیچ میں نظر آ رہا ہے لیکن آپ نے فرمایا دو انسانوں کے بیچ میں نہیں ہے انسانوں سے پہلے رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں معمولی وہ مرتبہ ہے وہ بدمت کتنا محروم ہے جو مسجد کو چھوڑ کر کے باہر زندگی گزارا کرتا ہے اور گھروں میں, گھروں میں رہ جایا کرتا ہے آپ نے سننا جب آ کر کے بیٹھتا مسجد میں آتا ہے تو چاروں طرف سے اس کے ساتھ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں فرشتے بیٹھ جاتے ہیں فرن خابو اگر کوئی ایک نمازی اور ایک مسجد میں آنے والا اگر ایک دن غائب ہو جاتا ہے تو یس فرشتے اللہ تعالی سے جا کے پوچھتے ہیں رب وہ مسجد کا ایک ستون غائب ہو گیا ہے مسجد کا آباد کرنے والا تعالیٰ فرشتوں کو جب اللہ نے بتایا کہ وہ بندہ بیمار ہے اپنے گھر میں ہے یا ہاسپٹل میں ہے یا کسی اور جگہ موجود ہے اللہ اکبر آپ فرماتے سارے فرشتے اس بندے کی عادت کے لیے چلے جاتے ہیں پھر آگے فرمایا اگر وہ بندہ ہاسپٹل میں نہیں ہے بیمار نہیں ہے بلکہ کسی ضرورت میں مشغول ہے کہیں دور چلا گیا ہے جس کی وجہ سے کہیں دور چلا گیا ہے جس کی وجہ سے اس مسجد میں نہیں آ پاتا رو یاد رکھو مسجد میں آنے والا تین نعمتوں میں, میں سے کسی ایک نعمت سے محروم نہیں ہوتا ایک, اخن آخن. جب مسجد میں آتا ہے برابر, مسجد کو آباد کرتا ہے ہر وقت مسجد میں آتا ہے تو اس کو ساتھی اور دوست بھی ملتے ہیں تو دین دار ملتے ہیں سارے بیدان بے دن چھوڑ دیتی ہوں بے دن سمجھتے تھا تو ہمارا دوست لیکن ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کے ملا بن گیا سارے بے الگ ہو گئے اور دیندار مسجد میں آیا اب اس کو دوست بھی ملتے ہیں ساتھی بھی تو دین ملتے ہیں نمبر دو او کل متو حکمت اب یہاں مسجد میں آنے کے بعد وہ کوئی علم حکمت کی دین کی باتیں سنتا ہے دین کی باتیں سنتا ہے اب اسے فلمی گانے نہیں سننے کو ملے گی گیمت چنگلی نہیں ملے گی سیاست پر گفتگو نہیں ہوگی اسے گالی گلوچ نہیں ملے گی مسجد میں آیا تو او کلے متو حکمت اب اسے ملے گی تو اچھی دین کی بات ملے گی نبی کی سنت اور حدیث سننے کو ملے گی نمبر تین بڑی بار کتاب نے فرمایا او رحمت منترا رحمت کے فرشتے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ مرد مومن مسجد میں آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمتوں کا دروازہ اس کے سر پر کھول دیا جائے مسجد میں آیا اور ضرور مل جاتی ہے اور جو مسجد میں نہ آیا ان تینوں برکتوں سے محروم رہتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نے الحمدللہ العباد الذین للہ اما وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی بھائی کا مطلب دینی بھائی اور جو نبی نبیٰ نے جن دونوں کو انصاری مہاجرین کو جو بھائی بھائی بنایا تھا ان میں سے بھائی اللہ ایک مرتبہ ابو ابودردہ کے پاس لیٹر لکھے لیٹر کیا لکھا یا اخی یا اخی ابو یہ لیٹر تھا ان کو یا یہ یاد رکھنا میرے ان کانوں کو فرماتے ہی بے ہے المسجد و بیت تو کل تقی ہر دین دار پرہیبگار کا گھر اللہ تعالیٰ نے مسجد کو بنایا ہے بے شرم بے حیا کا مکان سنیما حال شیطان نے بنایا ہے بے دینوں کا مکان کیا ہے فلمیں دیکھنا چاہ آتی ہو جہاں بیٹھ جائے اور جو روشن خیال ہوتے ہیں ان کا ٹھکانا وہ ہوٹل بنایا ہے سیتان نے جہاں انڈیا پاکستان یا دنیا کا کوئی عالمی کرکٹ میچ آ رہا ہو ان سب کا گھر وہ ہوا کرتا ہے اور جو دین دار پرہیزگار ہوتا ہے وہ اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے اور جب نیت پوری ہوتی ہے تو متقبی پرہیزگار کو دنیا میں سب سے دادا وقت گزارنے گزارنے میں اگر مزہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتا ہے اسی لیے کہتے ہیں میرے بھائی ہمارے ان کانوں نے نبی علیہ اللہ سلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر پرہیزگار کا گھر اللہ تعالیٰ نے مسجد کو بنایا ہے اس لیے میرے بھائی ابو دردا ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں فلزم مسجد کو اپنا گھر بنانا کبھی مسجد سے دور نہیں ہونا پھر کہتے ہیں اور میں نے نبی علیہ اللہ سلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسجد جو ہے اللہ پھر میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے وہ بھی ذرا سن لو کہتے ہیں کہ میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام کو یہ بھی فرماتے ہی سنا کہ ان اللہ نادی قیامت کے دن اللہ تعالی حشرے کے میدان میں جب سارے اولین ہوں تو اللہ اللہ کے میدان میں اللہ جاری تعالی تیر مرتبہ بلند آواز سے پکارتا ہے اور سارے انسان اور جنا سن رہے ہیں ای نجاری ای نجاری ای ای کے میدان کے لوگوں میرے پڑوسی کہاں ہو ہمارے پڑوسی ہمارے پاس آ جائیں دن بھی ہمارے پڑوس آ جائیں تین مطلب اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں جب نبی فراف صاحب نے بیان فرمایا کہ ان اللہ قیامت, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے گے اور بلائیں گے کہ ہمارے پڑوسی کہاں ہے آ جائے پریشان ہو جائیں گے اور <تصفح> لائک کہاں ہے کہ کوئی انسان آپ کا پڑوسی بن سکے میدان میں آپ کے کون پڑوسی ہیں جن کو آپ اتار رہے ہیں کوئی انسان آپ کا پڑوسی بننے کی طاقت نہیں رہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے المساجد ارے فرشتوں ہمارے گھر کو آباد کرنے والے مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی ہمارے آج پڑوسی ہیں ہمارے پڑوسی جو مسجد میں آیا وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کو اپنا پڑوسی بنا رہا ہے اینا امار المساجد تم نہیں ہمارے پڑوسی ہو ہمارے پڑوسی وہ آدم کی اولاد ہیں جو مسجدوں کو آباد کیا کرتی تھی مسجدوں کو آباد کرنے والے کا یہ مقام کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان نماز کے وقت یا فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر سے وضو کیا گھر میں وضو کیا اور اپنے گھر سے اچھی طرح سے وضو کر کے سمعت المسجد مسجد میں آ کر کے داخل ہو گیا جس نے وضو کیا اپنے گھر میں اور اچھی طرح سے وضو کر کے مسجد میں اللہ تعالی کے گھر میں آیا تو اللہ رسول کیا فرماتے ہیں زائر جو شخص اللہ کے گھر میں آیا سمجھو کہ اللہ تعالی نے اس کو اپنا مہمان بنایا ہے مسجد میں آنے والا اللہ تعالی کا مہمان قرار دیا جا رہا ہے اور آگے سنو پھر آپ نے شاہ اور فاد زبان وہ شخص جس کے ہاں کوئی مہمان آئے تو مہمان میزبان کا یہ فرد ہوتا ہے کہ تمام مہمان آنے والے مہمانوں کی عزت کرے اور تمام آنے والے مہمانوں کا اکرام کرے یہ ہر, مس... ہر انسان پر فرد ہے آپ نے ساتھ سمایا جب مسجد میں آنے والا اللہ کی زیارت کے لیے آیا اللہ کا مہمان بن کر کے آیا تو اللہ نے بھی اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے کہ میں اپنے اس مہمان کی تکریب کروں گا بہت ساری تکریب ہے کچھ یا آپ کی ضرورت کی چیز دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے ان میں سے ایک چیز ہی ہے جو اپنے مہمان کو دیتا ہے جو وضو کر کے مسجد میں آیا اور مضور نماز پڑھ کر کے میں واپس گیا اللہ رسول اشاق راتے بخاری و ترمیدی کی روایت وہ زندگی بھر کے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اللہ کانا کا کھڑا اللہ تعالیٰ کا نظام برکت ہی اللہ تعالیٰ کے گھر اس مسجد کی مسلمانوں اس مسجدوں کو آباد کرو مسجدیں بناؤ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے مسجدیں بناؤ کہیں مسجدیں بن رہی ہو اس میں تعاون کرو اور مسجد کسی نے بنا دیا ہے تو اس کو عبادت کے در ذریعے اعتکاف کے در ذریعے تراوت قرآن کے در ذریعے نمازوں کے در ذریعے گوافر کے در ذریعے علم دین کے سیکھنے سکھانے کے در ذریعے ان مسجدوں کو آباد کرو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالی سارے ساتھیوں کو مسجد آباد کرنے والا بنائے اللہ تعالی ہمیں مسجد کے قریب بنا دے اور مسجد میں آنے کی توفیق دے جو ہمارے بھائی صرف جمعے کے دن آ جاتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ روزانہ نماز مسجد تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے یہاں نہ پہنچے کم سے کم اپنے قریب والی مسجد پہنچ جائیں ہیں اس اپنے گھر مسجد کو آواذ کریں اور روزانہ الفاظ مطو کم سے کم اللہ تعالی کے مہمان بن جائیں اللہ ہمارے گناہوں کو maaf کرے ہمارے تمام بیماریوں کو شفاء کلی عطا فرمائے تمام مکروثوں کو اللہ تعالی قدغہ کرنے ایسا قدغہ کرا دے. ہر پریشان حال بھائی کی پریشانی کو دور کر جو مشکلات میں گھیرے ہوئے ہیں ان مشکلات کو دور کر دے آخر میں ایک چیز اور بتا دینا ہے کہ نبی رحت کی بہت ساری سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمارے گناہوں ہماری, ہو, ہماری ہو کے بنا پر ناراض ہو کر کے بارش روک لے اور تحت پہ جائیں اور بارش نہ ہو بارش نہ ہو تو ایسے موقع پر نبی رحت کی سنت ہے کہ ہم نماز, کی یاد پڑھا کریں, نماز پڑھیں, اللہ تعالی سے دعائیں کریں توبہ استفار کریں نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا دن ہے ایک بدعا یا رسول اللہ سارا سارے مال تباہ ہو گئے ہیں اور سارے کھیتیں باغات اور فصلے سوک گئی ہیں اب بارش نہیں ہو رہی ہے نبی علیہ السلام دعا کریں اللہ کے نبی نے مسجد میں جمعے کے دن خطبے کی حالت میں دعا کیا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے بارش شروع کیا اور اگلے جمعے تک بارش بند نہیں ہوئی है? اس سے نبی کے سنت ہے ست کی دل سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کرتا ہے بدو جمعے میں پہنچ گیا یا رسول اللہ بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے اب فصلیں سڑ رہی ہیں اور مویشی بہے جا رہے ہیں آپ نے بہت زیادہ دعا کر دیا ہے اور پانی بہت زیادہ ہو چکا ہے اب دعا کر دیں اللہ تعالی بارش کو روک لے نبی رہی کی حالت اللہ اللہ اللہ ہمارے اس آبادی والے شہر کے چاروں طرف دیہی علاقے میں برسا جہاں بہار ہیں نالے ہیں ندیاں ہیں آبادی والے علاقے میں اللہ بارش نہ برسا اللہ کے نے دعا کیا اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کا رسول اشارہ کرتے جاتے تھے اللہم لا علینا ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ اشارہ کر رہے ہیں اللہ نے اس قدر کی دعا قبول کیا کہ آپ اشارہ کرتے رہتے ہیں اور جس طرح بھی آپ کی انگلی فری ادھر سے سارے بادل چھٹ گئے نماز پڑھ کر کے نکلے تو دھوپ تھی تو میرے بھائی اسی اسی سن کل حکومت طرف نماز اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کے वाले बाकी याيذكم لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر